اعوذ من بسم اللہ رحیم الحمد للّہ الرّرحمٰن الرحیم و سلاۃ وسلام علیٰ سیدم امام المدین فوت بنبی سید نبلان محمد علیہ و اصحاب اجمع حدیث مبارکہ میں آیا ہے اور یہ متفق علیہ حدیث ہے امام بخری رحمتہ اللہ علیہ بھی اس کو لے کر آئے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان نہ لایا جب تک میں اس کو اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو اس حدیث سے ہمیں بڑا واضح طور پہ یہ معلوم ہوا کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا تقاضا ہے اگر حب رسول نہیں ہے صبح اللہ علیہ وسلم تو ہم مومن نہیں بن سکتے یہاں پہ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عشق عشق رسول کی بات ہوتی ہے عشک اللہی کی بات ہوتی ہے ایک چیز ہم واضح کر دیں کہ لفظ عشق جو ہے اردو میں اور فارسی میں اور ترکی میں یہ لفظ ایک بہت بلند مرتبہ اور بہت ہی زیادہ شدت والی محبت کے لیے پرخلوص محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن عربی کے اندر عشق کا لفظ بہت برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اسی لیے کئی دو صحباب ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ باقاعدہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی آن مکہ مکرمہ میں انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے عشق سے بچا تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ عربی میں جو بلند ترین چیز ہے وہ ہے حرک اور اردو میں اور فارسی میں اور ترکی میں جو ہم لفظ عشق استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں عربی کے لفظ خود کے مقابلے پہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح جو عربی میں لفظ عشق استعمال ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں اردو میں حساب الٹا ہے محبت استعمال ہوتا ہے محبت جو ہے وہ جائز بھی ہو سکتی ہے ناجائز بھی ہو سکتی ہے عشق جو ہے وہ صرف اور صرف جائز ہی ہو سکتا ہے ناجائز نہیں ہو سکتا جب یہ عربی میں حساب الٹا ہے عربی میں جو لفظ عشق ہے وہ اصل میں ناجائز کے لیے ہے اور حوب جو ہے وہ جائز اور بلند مرتبہ کے لیے ہے اس لیے ہم اپنے دوستوں سے جو ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں ہم اس سے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں آہستہ آہستہ کوشش کر کے لفظ عشق الہی اور لفظ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حب رسول کہنا شروع کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ بات درست ہے کہ عوام کی اکثریت اپنی زبان پہ ہوتی ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ لفظ قرمی میں بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب انتہائی ناجائز اور غیر مناسب ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا تقاضا ہے اگر یہ نہیں ہے یا اس میں کمزوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ممکن نہیں ہے لیکن اس کا پیمانہ کیا ہے پیمانہ بڑا صاف اور بڑا سیدھا حدیث مبارکہ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب کون ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس کبھی ناموس رسالت کی بات آتی ہے اور ہمیں بہانے یاد آتے ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ جناب تحمل ہونا چاہیے برداشت ہونا چاہیے تو ایسے شخص میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اگر یہی پیمانہ اس کا اپنے ماں باپ کی صورت میں یا اپنے کسی محبوب لیڈر کی صورت میں نہیں ہے تو. یعنی اگر میرے ماں باپ کو کوئی کچھ کہے تو میں لڑنے مرنے پہ آ جاؤں میرا تعلق کسی سے میری وابستگی ہو چاہے سیاسی ہے چاہے مذہبی ہے چاہے کسی بھی قسم کی ہے اس پہ کوئی بات کرے تو میں لڑنے مرنے پہ آ جاؤں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بات ہو تو ہم کہ نہیں جناب برداشت ہونی چاہیے تو یہ منافقت کی کھلی نشا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات اور سمجھنی بہت ضروری ہے محبت ہونا اب یہ میں ہب کی بات کر رہا ہوں ہم اردو والے محبت کی بات نہیں کر رہے محبت ہونا یا اللہ تبارک و تعالی سے ہب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنا اور بات ہے لیکن محبت کا دعوی کرنا اور بات ہے دونوں باتوں میں بہت فرق ہے پیمانہ تو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا ہر چیز سے زیادہ محبوب ایک ہی ہستی ہونی چاہیے اور جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے پھر اس کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے جو اس کو پسند ہو اس کو اپنی پسند پہ نہیں لانا اپنی پسند کو اس کی پسند کے تابع کرنا ہے اس کے نیچے لے کے جانا ہے یہ ہمارے کلاموں میں بڑا آسان ہے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری لاج رکھیے آپ ہماری لاج رکھیے یہ بہت بڑا جملہ ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی درخواست ہے اوقات کیا ہے ہماری کیا ہم نے ان کی لاج رکھنے کی کوشش کی ہے اگر ہم نے اپنے محبوب کی لاج رکھنے کی کوشش کی ہے تو پھر ہم اچھے لگتے ہیں کہتے کہ آپ بھی ہماری لاج رکھیے ہم تو سراسر نافرمانی میں پڑے رہے اور محافل کے اندر ہم کلام پڑھتے رہے آپ ہماری لاج رکھیے اس سے ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا اور اوپر سے دعویٰ کرنا اب آپ کو ایک حدیث پیش کرتے ہیں یہ حدیث جو ہے ترمزی میں آئی ہے امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن غریب کہا حسن غریب کو ہم معاملات حرام حلال میں تو استعمال نہیں کرتے لیکن حسن غریب کو ہم اصلاح احبال کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ موقع نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ حسن غریب کیا ہوتا ہے اور خالی حسن کیا ہوتا ہے اور خالی غریب کیا ہوتا ہے دونوں اکٹھے ہوں تو کیا ہوتا ہے یہ موقع نہیں ہے حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ظاہر ابو صحابی رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ و میں آپ سے محبت کر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کرو تم جو کہتے ہو انہوں نے کہا واللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تین دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس پر مشکلات جیسے سیلاب اپنی منزل تک جتنی تیزی سے پہنچتا ہے مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف مصیبتیں اس سے سے زیادہ تیزی سے ہیں محبت محبت کرنی ہے محبت کا حوصلہ مانگنا ہے لیکن محبت کا دعوی کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچنا ہے کیونکہ جہاں دعویٰ آتا ہے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے جہاں پہ دعویٰ آتا ہے وہاں پہ آزمائش آتی ہے اور جب ہم پہ آزمائش آتی ہے ہم میں سے اکثر اس میں ناکام ہو جاتے ہیں کسی کو لگتا ہے کسی نے ہم پہ کچھ کروا دیا کسی کو لگتا ہے کہ وہ شاید کوئی اثرات ہو گئے کوئی کوئی بات کرتا ہے کوئی کوئی بات کرتا ہے اور پھر ان لوگوں کی سادہ لوہی کو لوٹنے کے لیے ہمارے یہاں جگہ جگہ دکانیں کھلی اور وہ اپنی دکانداری چمکاتے ہیں اور ہم نے ایسے لوگوں کا بھلا ہوتے کبھی دیکھا نہیں ہے محبت کا دعوی آزمائش کی دعوت ہے محبت کریں اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محبت میں کمزوری اللہ سے محبت مانگیں اور اس محبت کے ساتھ ساتھ اس کی توفیق اس کا عزت وہ برداشت مانگیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس آزمائش میں پورے اتر سکیں بے شک دعا میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے ہمارے یہاں دعوے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں اکثر اوقات عید کے موقع پہ جمعہ کے موقع پہ جو مبارک بادوں کے ہمارے پاس پوسٹس آتی ہیں میسیجز آتے ہیں تمام آچکان رسول کو عید مبارک سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون عاشق رسول ہے یہ فیصلہ میں نے آپ نے کرنا ہے یا یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ روز قیامت ساری عمر تو ہم عشق رسول کی گردان جو ہے وہ یہاں پہ دوہراتے رہے اور روز قیامت ہمیں پتا چلے کہ ہمیں تو تسلیم ہی نہیں کیا کیونکہ عشق کا جو تقاضا تھا محبت کا جو تقاضا تھا وہ تقاضا تو اطاط اور اتباع تھا وہ تقاضا تو اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کا تھا اس میں ہم کمزور ہو گئے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم تو امتی ہیں الحمدللہ اور یہ کہ اگر کوئی ہم سے کوتاہی ہوئی بھی تو چلیں شفاعت کا ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے تحت ہمیں معافی مل جائے گی اور ہم بالآخر جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ نہ بھولتے کہ قرآن مجید سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے حضرت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تیری اولاد کو بچا لیا جائے گا اور جب بیٹا ڈوب رہا تھا اور حضرت علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے تو اللہ نے جواب کیا دیا یہ تو تیری اتباہی نہیں کر تو اگر اتباع کر رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بیٹا تسلیم کرنے سے آل تسلیم کرنے سے اللہ نے انکار کیا اس لیے ذہن میں رکھیں کہ جو تقاضا ہے وہ اطاط اور اتباح کا تقاضا ہے صرف منہ سے کہتے رہنا اگر اللہ قبول فرما لے الحمد لیکن ایک وجہ گارنٹی ہوتی ہے وہ کس چیز کی ہے وہ اطاعت کی ہے اتباع کی ہے باقی یہ بات درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے کسی کے چھوٹے سے چھوٹے کسی عمل کو قبول فرما لے اور اس کی بڑی سے بڑی خطائیں معاف فرما دے وہ یہ کام کر سکتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے شہنشہوں کا شہنشاہ ہے تمام کائناتوں کا خالق ہے تمام کائناتوں کا مالک ہے وہ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اس امید پر بندہ جان بوجھ کر گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے یہ بات اللہ کے بندے کو زیب نہیں دیتی حب رسول اللہ سے مانگے سب اللہ علیہ وسلم. حب رسول کی پوری کوشش کریں سب اللہ علیہ وسلم پیمانے آپ کو دو دے دیے گئے ہیں اطاعت و تباہ پہلا پیمانہ اور دوسرا پیمانہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ماں باپ سے زیادہ عزیز مال و دولت سے زیادہ عزیز اولاد سے زیادہ عزیز بہن بھائیوں سے زیادہ عزیز ان دو پیمانوں پہ کوشش کرنی ہے ہمیں لیکن دعوے سے بچنا ہے کیونکہ جہاں دعویٰ ہوگا وہاں آزمائش ہوگی اور اگر ہم آزمائش میں ناکام ہو گئے تو وہ دعویٰ ہی ہمارے گلے کا پھندا نہ آ جائے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارک ہمارے ہاں ایک اور بھی رجحان پایا جاتا ہے یہ تو ایک رجحان ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے ہمارے یہاں ایک اور رجحان پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اکثر محافل ذکر میں بھی اور نثر میں بھی اس قسم کے کلمات استعمال کرتے ہیں کہ کاش میں صحبت میں بیٹھا ہوتا صاحب اکرمان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوتا میں نے ان سے گفتگو کی ہوتی تا یہ اس میں بھی ایک روایت ہم آپ کو سناتے ہیں صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک جو رابی ہیں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ہمارا جی کرتا ہے کہ ہم دیکھیں جو انہوں نے دیکھا ہے اور اس کو پائے جس کو انہوں نے دیکھا ہے صحابی جو ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ راوی کہتے ہیں جب ان کو غصہ آ گیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس نے تو بڑی خیر کی بات کی اس نے تو بڑی اچھی بات کی ہے اس میں غصے والی کون سی بات ہے تو پھر صحابی ان کی طرف متوجہ کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی شخص اس کو پانے کی تمنا کرتا ہے جسے اللہ نے اس سے دور کیا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کے فیصلے کو رد کر رہا ہوں یہ صحابی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے یہ صحابی کا فتویٰ ہے کہ تم اللہ کے فیصلے کے خلاف بات کرتے ہو اللہ نے ان کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں پھینک دیا انہوں نے نہ ان کی دعوت کا جواب دیا نہ آپ کی تصدیق کی کیا تم اس پر اللہ کی حمد نہیں کر سکتے کہ جب اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم اپنے رب کے سوا کسی کو نہیں جانتے اور تم اس کی تصدیق کرتے ہو جو تمہارا نبی لے کر آیا ہے اور تم سے ایک آزمائش ہے جو دوسروں کی بدولت تل گئی ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ جو وقت تھا وہ بہت شدید مسائل اور بہت شدید تکالیف والا وقت تھا اگر صحابہ کی ہمارے ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہم اکرام کے واقعات کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں اس سے انسان کے ایمان کو تقویت پہنچتی ہے اس کو شوق پیدا ہوتا ہے ذوق پیدا ہوتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو کچھ گھوٹتا ہے جو کچھ سہا ہے اس کو کیوں نہیں ہم کبھی بیان کرتے کہ ہمیں یہ بھی پتا چلے کہ انہوں نے کیا کیا تکلیف صحیح صحابیرماتے ہیں لوگوں کی افضل کوئی طریقہ نہیں سمجھتے تھے سو آپ کو فرقان کے ساتھ بھیجا گیا حق اور باطر میں فرق کیا گیا باپ اور بیٹے میں جدائی ڈالی گئی کیسے جدائی ڈالی گئی باپ مسلمان ہو گیا بیٹا کافر ہے اور غزوات کے اندر باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے تلواری لے کے کھڑے ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ اپنے حبیب کے لیے کھڑا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے چچا کو یا اپنے بھائی کو قتل کرنے کو تیار ہے ایمان کی مضبوطی ہے تو کھڑا ہے کیا اس کے دل میں کسک نہیں آتی ہوگی کہ یہ تو میرا بیٹا ہے یا یہ میرا باپ ہے یہ تو قدرتی چیز ہے لیکن کیا چیز تھی جس نے ان لوگوں کو کھڑا رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہو جو ایمان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ اس کے آگے اس کائنات کی ہر چیز نیچے ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک شخص کا دل اللہ نے ایمان سے کھول دیا جبکہ وہ دیکھتا تھا کہ اس کا باپ اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کافر ہے اور وہ جانتا تھا کہ وہ ہلاک ہوگا تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا وہ قریبی جو ہے وہ جہنم میں جائے گا الادب المفرت بھی روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ پھر احمد نے اس کو بیان کیا ابن حبان نے اس کو بیان کیا ابن اب عاصم نے اسی مفہوم میں روایت بیان کی تبرانی نے اس کو بیان کیا یعنی کوئی ہلکی آپ کو حدیث یہ ہلکی روایت حدیث میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ ظلم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا پھر یا تقریر نہیں ہے ایک صحابی کا قول ہے لیکن یہ صحیح سند کے ساتھ ہے حضرت عمار عنہ ہو. ان کے سامنے ان کے والدین کو جس طرح شہید کیا گیا ان کی والدہ کو جس طرح شہید کیا گیا سچی بات ہے وہ زبان پہ ہم لا نہیں سکتے کہ شہید خاتون ہونے کا شرف حاصل ابن مسعود کے ساتھ کیا ہوا بلال کے ساتھ کیا ہوا ردوان آپ اندازہ کریں ایک شخص جو پہلے فرض کریں کہ عیسائی ہے اور عیسائیت میں صحیح القیدہ عیسائی ہے اور پھر جس کی وہ خدمت کر رہا ہے وہ جب مرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد صحیح القیدہ عیسائی دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ وہ وقت آ گیا جب اس نبی نے آنا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور وہ فلاں جگہ آئے گا تمہیں چاہیے کہ اب تم اس طرف چلے جاؤ اب وہ شخص ایک کافلا پکڑتا ہے راستے میں وہ کافلا اپنے مسافر کو اپنے ساتھی کو پکڑ کر غلام بنا کر مدینے میں بیچ جاتا ہے یہ وہ وقت تھا کتنی کتنی نہیں صحیح انہوں نے ہم نے کیا کچھ ہی نہیں. بیٹھے بٹھائے مفت کی نعمت ہاتھ آ گئی ہے اتنا سا امتحان آتا ہے ہماری گھاڑے چار محلوں تک ہیں. اور ہم سچی بات ہے در در دور دور ہو جاتے ہیں یہ حال ہے ہمارا سب سے زیادہ اہم حضرت عبداللہ بن حضافہ السحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر بھیجا رومی. وہاں پہ یہ لوگ پکڑے گئے جو شہنشاہ ان کا تھا ہمارا شہنشاہ تو اللہ کی ذات ہے جو بھی ان کا شاہ تھا ہر کل اس کو کہتے ہیں اردو میں ہر کل نے بڑا تشدد کرنے کی کوشش کی کہ یہ عیسائی ہو جائیں لیکن کار کرتے اس نے ہر قسم کا ہر باز بنایا دولت عورت جب کچھ نہ ہوا تو اس اس نے نے کیا کیا اُسنے کہا جی ان کے سامنے ان کے کے سامنے عزیز ساتھیوں کو کھولتے پانی اور کھولتے تیل کے کڑاہوں میں ابالو ان کے سامنے ان کے ساتھیوں کو کھولتے تیل میں کھولتے پانی میں ابالا گیا زندہ حضرت آپ کیا بات کرتے یہ کہنا بڑا آسان ہے کاش میں, میں پیدا ہوا ہوتا. ہی جانتا ہے کہ اس دوسری طرف ابو جہل بھی تھا ابو لہب بھی تھا صاحبی نے بھی یہی کہا تمہیں کیا پتا کہ تم وہاں ہوتے تو اس کو کیا تم کرتے اس کی طرف ہوتے یا اس کی طرف ہوتے یہی مطلب ہے نا کہنے और फिर जब इन्होंने देखा अपने साथियों को इस तरह उबलते हुए इनकी आंख से आंसू निकाल हर खुल समझा के जनाब ये तो बड़ा काम अच्छा हो गया उन्होंने कहा जिसको मेरे पास ले आओ उन्होंने कहा हाँ जी निकल गए ईमान सारा अब ईसाई कोबुल करते हुए कहा नहीं, नहीं करते तो रो पड़े हो उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं रोय किस लिए रोएलिए रोया हूं मेरे पास एक ही जान है अपने हमीर पर निशा रखकर अल्फाज है उन्होंने कहा کہ میں چاہتا ہوں میرے پاس ایک ہزار زندگیاں ہوں اور میں اسی طرح مار جاؤں یہ ہے صحابہ کا ایمان اب تو ظاہر ہے کہ ہر کل تو, اس کے تو ہاتھ پاؤں اس نے تو بھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اتنے مضبوط بھی ہو سکتے ایمان والے لوگ اس نے کہا اچھا ایسا کرو میرے سر پہ چوم دو میں تمہیں معاف کر دوں گا ان کا نام یہ بھی نہیں ہو سکتا میں کہا اچھا چلو ایسا کرو کہ میری پیشانی کو چوں میں تمہارے ساتھ ساٹھ صحابہ کو چھوڑ دوں گا ان کا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ چلو میں تین سو صحابہ کو چھوڑ دوں گا تب حضرت عالم اسلام میں اور دار الخلافہ میں مدینہ منورہ میں پہنچی ہر طرف اس واقعے کا چرچا ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پہ سب مسلمانوں کو حکم دیا سب سے پہلے انہوں نے حضرت عبداللہ کی پیشانی مبارک خود چھو اور پھر کہا کہ تم سب کو بھی چاہیے اس کی پیشانی چھو اب یہاں بھی ایک بات ذہن میں رکھیں اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی کچھ بزرگوں نے بھی ایسی باتیں لکھی ہیں کچھ ولیوں نے بھی ایسی باتیں کہی ہیں عشق کے دعوے بھی کیے ہیں جو ہماری پہلی گفتگو تھی آج اور اس طرح کی بھی باتیں کی ہیں تو یہ بات درست ہے ذہن میں رکھیں کہ کسی بات کا کیفیت میں کہنا اور بات ہوتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں دس سوچنا چاہیے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی چلے یہ تو جو پہلے صحابہ تھے ان کو تکلیف زیادہ سہنی پڑی جو بعد کے, کے صحابہ تھے کیا انہوں نے بعد میں جہاد میں حصہ نہیں لیا انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا وہ بھی شہید ہوئے انہوں نے بھی بہت سی تکلیفیں صحیح پھر ایک چیز اور دھیان میں رکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ کہا تھا اس کو دیکھیں آپ. آپ نے صحابہ کرام رجمائن کی باقاعدہ درجہ بندی بھی کی تھی اور جب آپ کا آخری وقت آیا تھا تو اگلے خلیفہ کو چننے کے لیے نے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی تھی اس پہ کچھ صحابہ نے کہا تھا کہ جی آپ نے اس کمیٹی میں فلاں کا نام نہیں رکھا فلاں کا نام نہیں رکھا آپ نے صرف ان کا نام کیوں رکھا صحابہ آپس میں دوست بھی تھے بات تو کر سکتے تھے ہمیں زیب نہیں دیتا اس طرح کی بات کر. بے کے بیٹھ کے جو لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے ہیں ان کا اور ان کی اولاد کا اسلامی حکومت میں کوئی حصہ نہیں ان کی صحابیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ذہن میں رکھیں کہ صحابہ رام کی درجہ بندی خود صحابہ نے کر رکھی جو بیت بہتوان والے تھے ان کا مرتبہ بہت بلند ہے جو بدری صحابی ہیں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ہمارے لیے صحابی صحابی ہے لیکن ان کا درجہ خود صحابہ نے عمر رضی اللہ عنہ نے سے جلیل القدر صحابین اور خلیفہ راشد نے جو ہے وہ اس کو علیحدہ علیحدہ دی رکھا اور دوسری بات ایک اور آپ نے کہی میں نے اس کمیٹی میں ان کا بھی نام نہیں رکھا جنہوں نے کبھی علیہ کے مقابلے پہ تلوار اٹھائی تھی یعنی کفر کی حالت میں بھی جس نے تلوار اٹھائی بعد میں بے شک وہ ممن ہو گیا اور صحابی بن گیا انہوں نے کہا میں ان کو بھی شامل نہیں کر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا ہم کسی صحابی کے شان میں کوئی غلط بات نہیں کہتے لیکن سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اس طرح کی بات کر کے جو فلاں بھی تو تھے نا وہ ایسے تھے تو فلاں بھی تھے تو نا ایسے تھے فلاں کو چھوڑے اپنی بات کریں اپنے دل کی بات کریں اپنے ایمان کی بات کریں اپنے ذہن کی بات کریں اپنے فہم کی بات کریں اپنے تعلق کی بات کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑا تو نبی کے ساتھ جڑے گا جڑے گا اور نبی کے ساتھ جڑا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد تمام کائناتوں میں بلند ترین درجہ رکھتے ہیں ہمارا ایمان ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن آپ کا جو لباس بشریت ہے اس لباس بشریت کی یہی تو خوبی ہے کہ آپ کے لباس بشریت سے بندہ جڑتا ہے جڑتا لباس بشریت کے ساتھ ہے تعلق آپ کا قائم اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے کیونکہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہ کے راستے پہ آپ چل پڑتے ہیں اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے توجنے کی, کی توفیق عطا فرمائے اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی توقع